کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے شیخ محترم پہلے سے الحمد حاضر ہیں اس لیے میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ محترم اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور ہمیں اپریم سے نوازیں اللہ تعالیٰ ان کے علم برکت فرمائے جزا اللہ خیر الجا وبارك الله في علمه وعمله أه أه أه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضي الله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 کال اللہ تبارک و تعالیٰ و میں کمر رسول فخن فنتا ہوں قابل احترام ودیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظه اللہ مکر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام مار بہن حافظ ابن حجر السلانی کی مشہور کتاب بلوغ المرام آخری حصے کتاب الجام سے باب میں مساوی الاخلاق اس حصے کی حدیثوں کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں جس میں برے اخلاق سے ڈراوی کی حدیثیں ہیں ایک مسلمان کو اپنے اخلاق کی اصلاح کرنی چاہیے اور برے اخلاق سے بچنا چاہیے اس باب میں اسی سے متعلق حدیثیں ہیں یہ کون کون سے اخلاق ہیں جو ایک انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی اور ناکامی کا سبب ہیں اور وہ کون سے اخلاق ہیں جن سے دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آتا ہے تو ان احادیث سے ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے اور اپنی اصلاح کے لیے ایک رہنمائی اور ایک ڈائریکشن ہم لوگوں کو اس سے ملتی ہے ایک سمت ہم کو ملتی ہے متعین ہوتی ہے کہ ہم اپنے اندر سے کن چیزوں کو نکالیں کون سی چیزیں بری ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سماج بھی جن کو برا سمجھا جاتا ہے لیکن دین میں وہ بری نہیں ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دین میں بری مانی جاتی ہیں لیکن لوگ اس کو برا نہیں مانتے ہیں لہذا ایک انسان کو اخلاقی اعتبار سے اپنی اصلاح کرنے میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ دین کو قرآن و سنت کو بنیاد بنائے نہ کہ سماج کو آج ایک حدیث جو حدیث نمبر انیس ہے جس میں اس سے پہلے بھی اس بارے میں گفتگو ہو چکی ہے لیکن پھر سے یہ حدیث ہمارے سامنے ہے جس میں بخل کے بارے میں اور بد اخلاقی کے تعلق سے ایک حدیث ہمارے سامنے ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والے کے اندر یہ صفات نہیں ہونی چاہیے یا واقعی جب ایمان کامل ہوتا ہے تو یہ صفات انسان میں نہیں ہوتی ہے وان ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ دو خصلتیں ہیں جو مومن میں جمع نہیں ہوتی ہیں ایک بخل کنجوسی اور دوسرے بد اخلاقی برا اخلاق اس حدیث کو امام تر نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں وقف یعنی کمزوری ہے یہ دوسری حدیث ہے جو اپنی حجر نے یہاں پر ذکر کی ہے اور خود ہی اس کے بارے میں بتایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس میں کمزوری ہے اس حدیث کے تعلق سے امام تر مدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہا دا یہ حدیث غریب ہے لارف ہو اللہ امن حدیفی صدقۃ ابن موسیٰ. یہ حدیث غریب ہے اور اس حدیث کو ہم صدقہ ابن موسا ہی کے طریق سے جانتے ہیں صدقہ ابن موسا کے تعلق سے شیخ الابانی فرماتے ہیں پچھلے علما کا حوالہ دیتے ہوئے کہ وہ وبائفی کہ صدقہ ابن موسا یہ جو راوی ہے یہ ضعیف ہے برے حافظے کی وجہ سے جیسے پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر راوی کا حافظہ خراب ہو اور وہ کوئی حدیث بیان کرتا ہو تو علما اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں تاکہ اگر دوسرے محدث کو یا دوسرے کسی شخص کو بعد کے دور میں یا اسی دور میں کوئی ایسی حدیث ملے جو دوسرے طریقے سے آئی ہے اور وہ بھی اسی اعتبار سے کمزور ہو تو پھر اس حدیث کو اس حدیث کے ساتھ جوڑ کر حسن نغیر ہی کے درجے کی مانی جائے اور اس سے کیا جا سکتا ہے اس حدیث میں بھی راوی کی کمزوری حافظے کے اعتبار سے ہے یہاں امام ترمیدی جو کہہ رہے ہیں کہ ہاد حدیث غریب یہ حدیث غریب ہے غریب کا کیا مطلب ہوتا ہے ہمارے جو غریب کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو اس اعتبار سے اس کو کہتے ہیں کہ آدمی غریب ہے حدیث کے میدان میں جب غریب کسی حدیث کو کہا جاتا ہے تو اس کا م... مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث کسی زمانے میں اس کا ایک ہی راوی رہ گیا تھا اسی زمانے میں یا جس کو اب طبقات کہتے ہیں حدیث کے تو کسی ایک طبقے میں بھی اگر ایک ہی راوی حدیث کا بیان کرنے والا ہو تو پھر وہ حدیث غریب ہو جاتی ہے غریب حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے ہاں اگر وہی راوی ضعیف ہو جائے اس میں تو پھر حدیث ضعیف ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی حدیث غریب ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ضعیف ہے آپ دیکھیں ان نم العمال البنیات یہ جو حدیث ہے اس کے روایت کرنے والوں کے تعلق سے علماء نے کہا کہ تین طبقے میں ایک ہی راوی ہے اگرچہ بعض علماء نے دوسرے طریق ذکر کرنے کی کوشش کی ہے لیکن عام طور سے علماء نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اور اس کے بعد بھی دو طبقوں تک دو راوی تنہا اس کے راوی ہیں کل حال یہاں جو حدیث بیان ہوئی ہے اس کے تعلق سے یہ بات ہے کہ بخل اور بد اخلاقی اگرچہ حدیث صنعت کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن ان کی برائی کا کسی کو انکار نہیں کنجوسی ایک بری چیز ہے بد اخلاقی ایک بری چیز ہے اور دونوں بھی آدمی کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ ایک انسان ایمان والا بھی ہو اور کنجوس بھی ہو بد اخلاق بھی ہو تو کہیں نہ کہیں اس کے اخلاق اور اس کی کنجوسی کا اس کے ایمان کو نقصان ہوتا ہے یہ چیزیں اس کے ایمان کو غرب پہنچاتی ہیں تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ ان چیزوں کے تعلق سے بخل وغیرہ کے بارے میں حدیثوں میں کیا آیا ہے آگے بھی اس تعلق سے حدیثیں کچھ آئیں گی اس لیے ہم زیادہ تفصیل سے اس باب کو نہیں دیکھیں گے اس حدیث کو نہیں دیکھیں گے اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ فرماتے ہیں ولا یجم ولی ایمانو اب دن ابن یہاں جو ایمان کے اعتبار سے نفی ہے کہ ایمان والے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہوتی ہیں تو لالچ کے بارے میں ایک حدیث ایسی آئی ہے اور لالچ ہی کا نتیجہ کنجوسی ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا یجتم شح ولیمان کہ لالچ لالچ شہ جو لفظ ہے اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں شہ ایسی لالچ کو کہتے ہیں جس میں جس کے نتیجے میں بخل پیدا ہوتا ہے اور ایسی لالچ جو غیر مناسب ہو دوسرے کی چیزوں میں لالچ کرنا جو اس کا حق نہیں ہے ایک آدمی کا اپنا حق نہیں ہے نہ کسی چیز کی لالچ کرنا یہ شح ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں کنجوسی پیدا ہوتی ہے تو حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ لالچ اور ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اگر جمع ہوتے ہیں تو پھر نقصان ایمان کو ہوگا اگر کسی کے دل میں ایسی لالچ ناحق لالچ پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کے ایمان کو ضرر پہنچائے گی تو اس حدیث کو امام اور حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الابانی نے حدیث نمبر 7616 پر کہا کہ حدیث صحیح ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کے دل میں شہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر ہو تو ناقص الایمان ایمان ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایاکم وشح اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا اور آپ نے فرمایا خبردار شح سے بخل والی لالچ سے بچو فإنما حلک من كان قبلكم بشح کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ لالچ کی کی وجہ سے حلاق ہوئے فنما ہلاکا من کا نہ قبل کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ لالچ ہی کی وجہ سے اور کنجوسی والی لالچ کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہوئے أمرهم بالبخل ان کی لالچ نے ان کے شہ نے انہیں کنجوسی کا حکم دیا بخل کا حکم دیا تو انہوں نے بخل کیا وہ امارا بال قطعی قح نے اس لالچ نے उन्हें रिश्ते नाते तोड़ने का हुक्म दिया तो उन्होंने रिश्ते नाते तोड़ दिए व امرهم بالفجور ففجروا اور اس لالچ نے انہیں گناہوں کا فجور کا حکم دیا تو اس انہوں نے فجور کا بھی ارتکاب کیا۔ اس حدیث کو امام ابو اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور صحیح جامع شغیر حدیث نمبر 2678 پر شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لالچ کا نتیجہ کنجوسی ہوتا ہے ظاہر بات ہے سبھی ہی جانتے ہیں جو آدمی بہت لالچی ہوتا ہے وہ کنجوس بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ رہے چاہتا ہے کہ مال و دولت اس کے پاس رہے لہٰذا وہ چھوڑتا نہیں ہے لالچ اس کو چھوڑنے سے روکتی ہے تو لالچ <coughs> کا نتیجہ کنجوسی ہوتا ہے لالچ کا نتیجہ کنجوسی ہوتا ہے اور اسی کے نتیجے میں رشتے ناتے ٹوٹتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں انسان حرام کاریوں میں مبتلا ہوتا ہے سود میں چوری میں خیانت میں جھوٹ میں دھوکے میں ان تمام برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ بھی حدیث لالچ کے سلسلے میں ہم کو ملتی ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو بہت ہی اہم حدیث ہے اس باب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالبخل امام احمد نے الزہد میں اور اسی طرح سے امام اکبرانی نے الاوسط میں اور امام البحقی نے شعب ایمان میں اس کو ذکر کیا ہے عبدالعمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے اور سیل جامع صغیر میں شیخ البانی کہتے ہیں کہ تین یہ حدیث جو ہے حضل ہے حدیث نمبر 3845 کیا حدیث ہے اور بہت جامع حدیث ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے چاہ کیوں کامیاب ہوئے ہم کیوں ناکام ہے پہلے لوگ کیوں ساری امت کے لیے بعد والوں کے لیے نمونہ بنے اور بعد والے کیوں لوگوں کے دسترخوان پر سجے ہوئے ہیں کہ جو چاہے وہ کریں ان کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول حر اولی اس امت کے پہلے طبقے کی بھلائی کامیابی اصلاح کس چیز میں تھی بے والیقین والین اور یقین کے نتیجے میں اس کو اپنا کر اس امت کا پہلا طبقہ کامیاب ہوا بھلا بنا اور نکھرا سدھرا سنورا اور وہ بال بخل عمل <وَالْأَمَل> اور بعد والا جو طبقہ ہے اس امت کا یہ ہلاک ہوگا بال بخلیول <وَالْأَمَل> کنجوسی اور لمبی لمبی امیدیں باندھنے کے نتیجے میں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اس میں دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ دوسری چیز پہلی چیز کا سبب ہے دوسری چیز سے پہلی چیز پیدا ہوتی ہے انسان کی زندگی میں دیکھیں امت کا پہلا طبقہ کامیاب ہوا کس چیز سے ان کے دو وسط یہاں پر بیان ہوئے ہیں. یہاں پر ان کے دو وصف بیان ہوئے ہیں زہد اور یقین قلب کی سطح پر یقین جب واقعی آ جائے کہ اللہ عطا کرنے والا ہے آخرت اصل ہے آخرت میں اس سے بہتر ہے تو یہاں کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے ایک, کسان بھی جو ہوتا ہے جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ پیداوار اچھی آ سکتی ہے تو وہ اپنی مٹھی بھر یا اپنے پاس جو بھی برتن میں ہیں وہ اناج زمین میں ڈالنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ چھوڑنے کے تیار ہوتا ہے کب جب آگے زیادہ پانے کا یقین ہو تو کھونے کے لیے انسان کب تیار ہوتا ہے جب بہتر پانے کا یقین ہو تو دنیا میں تقلل زہد اور بے رغبتی انسان کے دل میں کب آتی ہے جب اس دل کے اندر اس دل کے اندر اللہ سے پانے کا یقین دنیا کی فنا ہونے کا یقین آخرت کی بقا اور ابدیت کا یقین جب دل میں آتا ہے تو پھر زہد بھی زندگی میں آتا ہے پھر آدمی دنیا والا نہیں بنتا دنیا کی زینت یہاں کی چیزیں یہاں کی رونق یہاں کی نعمتیں یہاں کے عہدے مال دولت شہرت اور اس طرح کی جتنی بھی رنگینیاں یہاں کی لذتیں جتنی بھی ہیں ان لذتوں سے دل کو کاٹنا آسان ہوتا ہے جب اس کاٹنے کے نتیجے میں اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں اس قلت کے نتیجے میں آخرت کی ابدی اور بہتر نعمتوں کا آدمی کو یقین ہو لیکن اگر آخرت کا یقین نہ ہو تو پھر بھائی کس نے دیکھا مرنے کے بعد کیا ہوگا دنیا ہی دنیا ہے تو آدمی کی زندگی میں پھر زہد کی بجائے انسان کی زندگی میں شہوت رانی پیدا ہوتی ہے شہوات کے پیچھے آدمی دوڑتا ہے ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ ہوئی پہلی بات تو زندگی میں جب یقین آتا ہے تو زہد آتا ہے معلومہ کہ زہد یقین کا نتیجہ ہوتا ہے اسی طرح سے کہا کہ وہ لکھو آخر بال بخ لیول <وَالْأَمَن> اور اس امت کا بعد کا طبقہ ہلاک ہوگا کس چیز سے کہا بال بخلیول <وَالْأَمَن> کنجوسی اور لمبی لمبی امیدوں سے ارے ابھی بہت زندگی باقی ہے بوڑھا پا گا ریٹائرمنٹ ہے اس کے بعد پوتے نوازوں کو گود میں لے کے کھیلنا ہے موت کا اتنا یقین نہیں جتنا جینے کا یقین ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جب لمبی تمنا جب لمبی امیدیں ہوتی ہیں تو زندگی کے اندر بخ ہے بھائی جب اتنا جینا ہے تو پھر مال چھوڑیں کیوں بچا کے رکھو سنبھال کے رکھو بارش کے دن کے لیے بڑھاپے کی لاٹھی بنا کے رکھو اس کو کام آئے گا کام آئے گا فیوچر میں فیوچر میں فیوچر میں کام آئے گا روک روک روک کے سنبھال کے رکھتا ہے آدمی. پھر وہاں بھی خرچ نہیں کرتا جہاں خرچ کرنا فرض ہے ان راستوں سے بھی روکتا ہے جن راستوں میں اس کو خرچ کرنا ضروری ہے پھر زکات بھی نہیں دیتا پھر حقدار کو حق بھی نہیں دیتا تو یہ جو حالت زندگی میں ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے جب آدمی کی تمنائیں اور اس کی امیدیں طویل ہو جاتی ہیں عمل زیادہ جینے کی چاہت اور زیادہ جینے آگے تک آدمی جب دیکھتا ہے تو یہ جو عمل زندگی میں آتی ہے تو پھر انسان کی زندگی میں بخل بھی آتا ہے تو کہ بخل نتیجہ ہے بے یقینی کا بخل نتیجہ ہے انسان کی آخرت سے اعراض کا دنیا سے دل لگانے کا اور زندگی موت کو بھول جانے کا اور زندگی ہی زندگی سوچنے کا اور اپنے لیے یقین کر لینے کا کہ میں بہت جینے والا ہوں تو یہ جو تمنا ہے یہ جو امیدیں یہ جو انسان کا آخرت کو بھلانا ہے اس کے نتیجے میں بخل پیدا ہوتا ہے اور بخل ایک اعتبار سے اللہ رب العالمین سے اعراض کا بھی نتیجہ ہے یہ اس بات کو بھلانے کا نتیجہ ہے کہ اللہ دیتا ہے میں دوں گا تو معلوم نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا میرا کیا ہوگا جب یہ یقین ہو کہ اگر میں اللہ کے لیے دیتا ہوں تو اللہ مجھ کو دے گا اللہ کے پاس کم نہیں اللہ کے پاس ختم تو بالکل بھی نہیں کمی نہیں تو ختم کہاں سے ہوگا تو میں اگر اللہ کے لیے دیتا ہوں خیر میں اللہ مجھ کو دے گا تو اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں جب یہ دل میں یقین آ جاتا ہے تو پھر بخل کہاں سے آئے گا اس کے دل میں بخل اس بے یقینی کا یا یقین کی کمزوری کا نتیجہ ہے جو اللہ کے باب میں بھی ہوتا ہے لہذا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس امت کے پہلے طبقے کی نجات و صلاح اور کامیابی اور یعنی اس کا دکھار اور اس کی اونچائی اور رفعات کس چیز میں تھی ان دو صفات کی وجہ سے ان کے دلوں میں یقین تھا اور ان کی زندگیوں میں زہد تھا یہ جو چیزیں اگر آ جائیں انسان کی زندگی میں وہ قوم اس قوم کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے آپ غور کریں جس کی زندگی میں یقین ہو حق کا یقین دین کا یقین آخرت کا یقین اللہ کے دیکھنے کا یقین شریعت کے انسان کے لیے نجات ہونے کا یقین اسی راستے کے سراط مستقیم کے نجات والا راستہ ہونے کا یقین حق پر کامیابی کا یقین تو اگر یہ یقین زندگی میں آ جائے اور اس کے ساتھ اس کی زندگی میں لذتوں کی چاہت نہ ہو وہ تھوڑے میں کام چلا لیتا ہو بتائیے خریدنا کتنا مشکل ہے اس کو اس کو ڈرا دھمکا کے خرید سکتے ہیں کیونکہ اس کو اللہ کا یقین ہے آخرت کا یقین ہے نہ اس کو لالچ دے کر خرید سکتے ہیں کیونکہ اس کو چاہیے ہی نہیں اس کی زندگی میں زہد ہے تو وہ کیا کرے گا لے کر تو ایسی قوم کو خریدنا بہت مشکل ہے جس قوم کے اندر یقین اور زہد ہو صحابہ اتنے اعلی تھے اس حدیث میں بتا دیا گیا کہ ان کی ان کے کمال کا سبب کیا تھا ان کے دلوں میں یقین پہاڑوں کی طرح تھا اور وہ لذتوں کے چاہنے والے نہیں تھے تھوڑے میں کام چلا لیتے تھے بعد کے دور میں جب فتوہات کا دروازہ کھلا اور دنیا میں آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں لذتوں کے دروازے کھولے کہ آپ موبائل فون سے جو چائے منگا سکتے ہیں اپنے گھر تک آگے آپ کو مل جائے گا آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں لذتوں کے جو دروازے کھلے ہیں ان کے نتیجے میں انسان کمزور ہو گیا پھر کسی کو بھی خریدنا آسان ہو گیا ہے کیونکہ وہ آدھی ہو چکا ہے وہ غلام پہلے سے ہے وہ لذتوں کا غلام بن چکا ہے وہ لذتوں کا غلام بن چکا ہے بس لذت دو اس کو خرید لو جس کا وہ غلام ہے اپنے پاس سے اس کو بتاؤ کہ میرے پاس وہ ہے جس کے جو تمہارا مالک ہے تمہاری لذت وہ ہمارے پاس ہیں تم ہمارے بن جاؤ یہ تمہارا بن جائے گا آدمی اس کے لیے بکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے رشوت جھوٹ نہ جانے کیا کیا جتنی بھی چیزیں ہیں ایڈجسٹمنٹ کمپرومائز سب کچھ آدمی کرتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ لذتوں کا عادی ہے تو یہ جو یہ جو چیز ہے یہ بہت اہم حدیث ہے یہ بہت اہم حدیث ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کو او صاف عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو عطا فرمایا کنجوسی بیماری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا وہ ائودا ان ادوا من البل اور کون سی بیماری ہے جو بخل سے زیادہ بیماری ہو بخل سے زیادہ بڑی بیماری ہو بخل سے بڑھ کے اور بڑی بیماری کیا ہو سکتی ہے تو کہا ہوا ادا ان ادوا من البل الدب المفرد میں امام الباری نے اس کو روایت کیا حدیث نمبر دو سو اور یہ حدیث صحیح ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بخل ایک بیماری ہے اس کا علاج ضروری ہے اس کا علاج ضروری ہے اللہ سے آدمی دعا کرے کہ اللہ میرے دل کو کنجوسی سے پاک کر دے آدمی کو دعا کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے امام بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے آنس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبت الرجال بخاری نے امام البخاری نے اس کو کتاب الدعوات میں روایت کیا ہے حدیث نمبر چھہزار اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا الذکر والدعا والتوبت والاستغفار میں حدیث نمبر دو پر اور الفاظ بخاری کے ہیں کیا دعا ہے ابن قیم نے بہت اچھی شرح کی اس کی زیادہ وقت نے لیکن پھر بھی اختصار سے ہم سمجھتے ہیں اس کو کیا ہے اپنی کتاب جو معاوزتین کی شرح تصیل ہے اس میں ابن قیم نے اس کو ذکر کیا ہے کہ کتنی معنویت ہے اس دعا میں کیا دعا ہے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں من الہمی والحزن فکر سے اور غم سے والعجزی والکسل آجزی سے اور سستی سے والجبنی والبخل اور بزدیلی سے اور کنجوسی سے وضلع الدین وغلبت الرجال اور قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے قہر سے لوگوں کے ظلم و جبر سے بظاہری چیزیں رینڈم دکھائی دے رہی ہیں کہ مطلب متفرق باتیں ہیں لیکن کوئی چیز متفرق نہیں ہے ان کا اپنا ایک رب ہے جوڑی جوڑی ہے دو دو کی جوڑی ہے ابن قیئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پڑھیے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم سلف کی کتابوں کو پڑھیں ابن قیم رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہتے ہیں کہ پہلی دو چیزیں کیا ہیں حمل والن فکر اور غم انسان کو جو چیزیں دکھ دینے والی اس کی زندگی کو پریشان کرنے والی چیزیں کیا کیا ہے اس حدیث میں ان کا ذکر ہے ناکامی کے اسباب کیا ہیں اس حدیث میں ان کا ذکر ہے نمبر ایک کیا ہے الحم الحزن مستقبل کے اعتبار سے فکر کیا ہوگا مال کے اعتبار سے صحت کے اعتبار سے جاب کے اعتبار سے دعوت دین کے اعتبار سے انسان کو فکر لگی رہتی ہے فیوچر کے اعتبار سے اور ماضی کے اعتبار سے جو مطلوب انسان کا ہوتا ہے اس کے کھونے کا انسان کو غم ہوتا ہے جو آدمی کا محبوب ہوتا ہے جو چیز کوئی فرد ہو سکتا ہے رشتے دار اس کی موت ہو گئی یا اس کی دکان جل گئی سیلاب میں کچھ بہ گیا گھر بہ گیا سا سامان سب سے چلا گیا طوفان میں تو جو کھو گیا جو پسند تھا اس کو چاہیے تھا اس کو کھو گیا ماضی میں, اس کا غم اور جو اس کو چاہیے اس کے نہ ملنے کا خوف انسان کو غمگین کرتا ہے دکھی کرتا ہے پھر والعجز والکسل وسل آجزی اور سستی سے کہتے آجزی یہ ہے کہ انسان چاہ کے بھی نہیں کر پائے ایک آدمی بستر پر پڑا ہوا ہے اور وہ کچھ کما نہیں سکتا ہے چاہتا دل سے ہے لیکن کر نہیں سکتا حج کو نہیں جا سکتا عمرے کے لیے نہیں جا سکتا کھڑے ہو کی نماز نہیں پڑ سکتا تجارت کے لیے نہیں جا سکتا تو آجیز ہے وہ کیونکہ بستر پر پڑا ہے وہ چاہتا ہے کر نہیں سکتا اس سے بھی ناکام ہوتا ہے آدمی کہ آدمی نہیں کر پاتا ہے بندھا ہوا ہے اور کسل یہاں پر ارادہ ہی نہیں ہے سستی اس کے اندر ہے ایک کے پاس ارادہ ہے لیکن وہ کر نہیں سکتا دوسرا یہ ہے کہ جو کر سکتا ہے لیکن ارادہ نہیں ہے کیونکہ سستی کے اندر ہے. تو کہتے ہیں, یہ بھی دوسرا سبب ہے ناکامی کا اور انسان کے مسائب اور اس کی پریشانی کا کہ یا تو آدمی چاہ کے نہیں کر پاتا ہے یا پھر آدمی چاہتا ہی نہیں ہے جبکہ اس میں صلاحیت ہے سستی کی وجہ سے وہ اپنے مطلوب کو کھو دیتا ہے انسان کا جو مطلوب ہے اس کو کھوتا ہے آدمی کیسے آجزی کی وجہ سے سستی کی وجہ سے و والبخل کہتے بخل یہ دو بھی جوڑی ہے جبن بزدلی کم ہمتی جو بہادری کے اپوزٹ ہے اس کی یعنی اس کی ضد ہے و جبن اور والبخل, کنجوسی. کہتے ایک بدن کے بارے میں ہے ایک محل کے بارے میں ہیں. کہ ایک آدمی یعنی بہادر نہ ہو تو اپنا حق نہیں لے پاتا ہے کتنے لوگ شرما کی بہت ساری چیزوں سے رہ جاتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کمزوری کی وجہ سے ہمت نہیں کر پاتے ہیں اپنا حق لینے میں یا کسی خیر کی طرف بڑھنے میں ان کے اندر ایک بزدلی ہوتی ہے تو اپنا مطلوب پانے کے لیے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے پیچھے کے پیچھے رہ جاتے ہیں محروم رہتے ہیں محرومی کا ایک سبب یہ ہے بزدلی اپنا حق بھی آدمی نہیں لے پاتا ہے اور دوسرا کیا ہے بغل کنجوسی کہ آدمی جہاں خرچ کرنا چاہیے مال ایک تو ہے کوشش خرچ کرنا دوسرا ہے مال خرچ کرنا بزدلی میں آدمی کیا کرتا ہے ہمت نہیں کر پاتا ہے اپنے جسم کو لگا نہیں پاتا ہے کوشش نہیں کر پاتا ہے کیونکہ ڈھڑتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے بکل میں کیا ہے آدمی جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کرتا اور کئی گنا ہو کے ملنے سے رہ جاتا ہے آخرت کے معاملے میں بھی اور کبھی دنیا کے معاملے میں بھی تو اس کنجوسی کی وجہ سے ایک آدمی بڑی چیز پانے سے محروم ہو جاتا ہے وہ اپنی مٹھی بھر کے زمین میں ڈالتا نہیں کہ اس کو فصل ملے کنجوسی کی وجہ سے کئی گنا ملنے سے محروم ہو جاتا ہے تو کہا کہ وجب نی وغل و دل عدین کہا کا یہ بھی جوڑی ہے ولادین قرض کا بوجھ و غلط لوگوں کا غلبہ یا لوگوں, لوگوں کا ظلم و جبر ان قیم کئی اللہ علیہ فرماتے ہیں ولادین لوگ اس پر حاوی ہوتے ہیں دو اعتبار سے حق یا نہ حق کبھی حق کی وجہ سے کہ ایک آدمی نے کسی سے قرض لیا ہے اب ظاہر بات ہے اس کا حق ہے اب یہ نہیں دے پاتا ہے تو اس پر حاوی ہو جاتا ہے اس پر کبھی کبھی وہ دباؤ ڈالتا ہے بے عزتی کرتا ہے تکلیف دیتا ہے اس کی وجہ سے مغلوب ہوتا ہے آدمی دب کے رہنا پڑتا ہے مقروض مغلوب ہوتا ہے تو جو ہے ضلع الدین قرض کا بوجھ اس کی وجہ سے اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں پریشان رہتا ہے فکر مند رہتا ہے منہ چھپاتا پھرتا ہے پریشانی انسان کو ہوتی ہے وہ الرجال رجال کہتے ہیں کہ وہ تو حق کی وجہ سے تھا کہ واقعی حق ہے جس کا حق ہے وہ تو مانگ رہا ہے اس کی وجہ سے اس کی باسنگ اس کے اوپر ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ مغلوب ہے کمزور ہو گیا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ جبرن اس کے اوپر دادا گیری کرتے ہیں ظالم ہوتے ہیں ناحق اس سے اس کی اس کی چیز چھین لیتے ہیں اتنے سارے لوگ ہے اکیلا کیا کر پائے گا لوگ اگر طاقتور ہے یہ کمزور ہے کیا کر پائے گا اس کی چیز دوسرے چھین لیتے ہیں تو جو مطلوب اس کا ہے جو محبوب اس کا ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے آدمی کبھی مال کبھی عزت کبھی کچھ اور کبھی مقام کچھ اور تو کہا کہ غلط رجال یہ لوگوں کا اس کے اوپر غلبہ کہ ظلم کے طور پر وہ لوگ اس سے اس کا حق چھین لیتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں آٹھ چیزیں ہیں جو بتاتی کہ انسان کی زندگی میں مسائل مسائد غم اور پریشانی اور دکھ اور محرومی کن بنیادوں پر آتی ہے یہ آٹھوں چیزیں ہیں جن میں بتایا گیا کہ ان کی سبب انسان پریشان ہوتا ہے اور ان, ان, اس حدیث میں ان آٹھوں چیزوں سے پناہ مانگنا ہم کو سکھایا گیا ہے تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ اس کو جو میں نے حوالہ دیا ہے وہاں تلاش کر سکتے ہیں تو یہ ہماری حدیث نمبر انیس تھی جس میں ہم نے باتیں دیکھی اور اس سے معلوم ہوا کہ آ, بخل ایک بری چیز ہے اور اسی طرح سے بداخلاقی بھی ایک بری چیز ہے بداخلاقی کے بارے میں ہم ابتدائی میں بہت ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث تھی کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے قریب وہ ہو ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں اور سب سے دور وہ ہو ہوں گے جو بداخلاق ہیں امام ترمیدین نے اس کو روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق برے ہوں بدخلاقی انسان کو دور کرے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آئیے آگے کی حدیث ہم دوسری حدیث حدیث نمبر بیس کا مطالعہ کرتے ہیں یہ حدیث ایک بہت اہم اصول کو بھی سکھاتی ہے جو برائی کا شروعات کرنے والا ہونا کتنا برا ہے اور مزید یہ کہ آپس میں گالی گلوچ کرنا یہ بھی کتنی بری بات ہے تو یہ بھی اسلام میں گنا ہے اس تعلق سے ردی اللہ, قال قال اللہ, اللہ, اللہ تعالی سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاط فرمایا المستبا نی ما قالا فعال کہ آپس میں ایک دوسرے کو برا کہنے والے چاہے اس کو آپ گالی کہیں یا ایک دوسرے کو عیب لگانے والے کیونکہ سب کے معنی عربی زبان میں کیا آتے ہیں ہم آگے دیکھیں گے ایک دوسرے کو برا کہنے والے تو ما قالا فعال البادی جو بھی آپس میں دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں اس کا وبال اس کا گنا پار نہ کرے جب تک کہ مظلوم حد پار نہ کرے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے پانچ سو ستاسی پر یہ حدیث موجود ہے شیخیم رحم اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں المستانی یہاں پر کیا آیا المستان یعنی ترفین سے دونوں طرف سے ایک دوسرے کو برا بولا جا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو برا کہنے والے وہ سب وکر المخاط ابی بیما سب کہتے کس کو ہیں ہمارا جس کو گالی کہا جاتا ہے یا ایب لگانا کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ذِكْرُ الْمُخَاطَبِ بِمَا بیما جس سے آپ خطاب کر رہے ہیں اس کا تذکرہ اس کو ایسے الفاظ سے یاد کرنا اس کا تذکرہ کرنا جو اس کو پسند نہیں ہے اس کے برعکس یہ ہے کہ جو آدمی موجود نہیں ہے اس کا تذکرہ ایسا کیا جائے جو اس کو پسند نہ ہو تو سب آمنے سامنے ہوتا ہے غیبت پیٹ پیچھے ہوتی ہے فتح دل جلال اقرام میں شیخ ابن عطمی نے بات اس حدیث کی شرم کہی ہے اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ المستبا ایک دوسرے کو برا کہنے والے گالی دینے والے گالی ہمارے بہت گندا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں اس کے لیے اتنا برا مانا نہیں ہے اتنا نکل سکتا ہے لیکن عام طور سے کسی کو برا بھی بول دے کسی کو مثلا ہمارے ہاں مثلا عربی زبان میں کسی کو کوئی آدمی نالائک بھی بول دے تبھی بھی وہ سب ہو گیا تو اس طرح سے جو ہے یعنی بعض چیزیں وہ جو گالی ہمارے شمار نہیں ہوتی ہے کسی کو یعنی برا کہنا جس کو کہتے ہیں وہ بھی عربی زبان میں سب میں آتا ہے شیخ ابن رحمۃ الرماتے فعد استبراج اب دیکھیے اس کی صورت کیا ہے کیسے فعد استبر کالا کالا فاسک کالا فاصق ولوم کالا یعنی کہتے ہیں کہ جب دو آدمی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے تو ایسی صورت میں جیسے ایک دوسرے کو برا کہہ رہا ہے ایک کہے تو کنجوس ہے دیکھیے عربی زبان میں یہ بھی کیا ہوگا سب میں آئے گا کیونکہ یہاں اصلاح کے لیے نہیں بول رہا ہے زلیل کرنے کے لیے بول رہا ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی کسی سے کہے اللہ کے بندے اتنے کنجوس مت بنو اللہ کے راستے میں خرچ کرو خیر کے کاموں میں خرچ کرو مسجد کے لیے مدرسے کے لیے یا کسی غریب کی مد کے لیے خرچ کرو کیوں کنجوسی کرتے ہو بہت تم کوئی دوست دوست سے کہ یہ گالی نہیں ہے یہ نصیحت ہے لیکن کوئی کہ کنجوس کہیں کا تو اب یہ جو ہے یہ سب میں آ گیا کیوں اس میں مقصود اصلاح نہیں ہے مقصود نصیحت نہیں ہے مقصود ذلت ہے تو فَاِذَا فَاِذَا کنجوس کہ کنجوس ہے دوسرا اس سے کیا کہے بلکہ تو کنجوس ہے پھر یہ کہے، تو فاسق ہے اب یہ برا ہو گیا بلکہ تو فاسق ہے یہ کہ ظالم ہے وہ بلکہ تو ظالم ہے جب اس طرح سے دونوں ایک دوسرے سے کہیں کہتے کہ ہاد سب یہ سب ہے فمنل کہتے پھر اس کا گناہ کس پر ہے کہ جو بھی دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں اس کا گناہ بولنے والے پر جائے گا کیوں شروعات اس نے کی اس نے کہا اس لیے تو جواب میں اس نے کہا جو اس نے کہا وہ اس نے کہا تو ظالم ہے تو کہا تو بھی ظالم ہے بلکہ تو ظالم ہے کیونکہ تو لائق نہیں کہا تو لائق ہے لائق تو نہیں ہے اس طرح سے آدمی جواب میں جب دے رہا ہے اس کا جواب تو چونکہ اس نے شروعات کی اور جواب میں اس نے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے یہ جو برا کہنے کا گناہ یا وبال اس کی جو برائی ہے شروعات کرنے والے پر ہے تو نہیں کہتا تو یہ جواب میں نہیں کہتا تو معلومات کہ جواب دینے والے پر گناہ نہیں ہے اللہ یہ کہ وہ بہت گندی بات ہو خود ہی گناہ کی بات ہو جیسے کوئی آدمی کسی کے ماں یا بہن یا کسی اور کی گالی اس کو دیں اور یہ جواب میں ویسی گالی دیں نہیں اسلامی حدود کو چھوڑ کے آپ آگے نہیں جا سکتے کہ جیسا اس نے کہا آپ بھی ویسے گندی باتیں کرنے لگے نہیں بلکہ یہ اس طرح کی بات ہے کہ جیسے شریعت میں یعنی ممنوع تو ہے لیکن اس کے جواب میں ویسی بات فی نف سے ہی ظالم کہنا کسی کو اس اعتبار سے نہیں ہے تو کسی میں ایب ہے وہ بتا رہا ہے لیکن ایک آدمی بری بری باتیں اس کے بارے میں کہنے لگے اس کے رشتے داروں کے بارے میں کہنے لگی یہ تو غلط بات ہے ایسا کہنا صحیح نہیں ہے شریعت کی اخلاقی حدود کو پار کرنا کسی بھی حال میں مناسب نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت رکھی ہے کہ ایک آدمی اگر اس پر ظلم ہو اس کے اس کو, کو کوئی برا کہے یا اس کے ساتھ کوئی برا کہے تو جتنا ظلم ہوا ہے اس کے اعتبار سے اپنا بدلہ لے یہ جائز ہے اللہ تعالیٰ قرآنِ کریم میں فرماتا ہے اللہ کے بندے کون ہیں کہ جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے ان کے خلاف سرکشی کی جاتی ہے تو وہ اپنا انتصار کرتے ہیں وہ انتقام لیتے ہیں جب ان کے خلاف سرکشی بغاوت ظلم کیا جاتا ہے تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں اور اپنا انتقام لیتے ہیں وجزا سَيِّئَةٌ اتلوحا اور برائی کا بدلہ اسی کی مثل اتنی ہی برائی ہے یعنی اس کی گنجائش ہے ہاں لیکن جو معاف کر دے اور حال کی اصلاح کر لے تو اس کا عجر اللہ پر ہے اگر کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس میٹر کو سال کرے یا اس کی صلاح کرے جو برائی کر رہا ہے یا اپنی صلاح کر لے تو فمن عفا واصلہ فعجرہ علی اللہ انہو لا يحب الظالمین اللہ تعالی اللہ تعالی الظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے یہ سورہ شورہ آیت نمبر 49 اور 40 ہے اس میں اللہ رب العالمین نے دو باتیں بیان کی ہے ایک یہ کہ اللہ کے بندے جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو وہ انتقام لیتے ہیں اور کبھی مثلاً کسی نے ظلم کیا تو اس کے, اس کے جواب کسی نے کو ہاتھ اٹھایا تو وہ بھی ہاتھ اٹھا دیا یہ جائز ہے یا کسی نے اس کے خلاف کوئی کاروائی کی اس کے لیے اس نے دعا کر دی بد دعا کر دی تو انتقام لینا شریعت کے حدود میں یہ جائز ہے اتنا ہی جتنا اس نے کیا ہو یہ نہیں کہ آدمی کسی نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو جا کے پورے گھر والوں کی پٹائی کر دیا نہیں تو یہ کیا ہے یہ ظلم ہے لیکن یہ کہ اس نے اگر ہاتھ اٹھایا تو اس نے بھی ہاتھ اٹھایا تو برائی کا بدلہ اسی کی طرح کی برائی ہے اللہ تعالیٰ نے انتقام کو بھی برائی کہا یہاں پر اگرچہ وہ جائز ہے لیکن چونکہ جزا کے طور پر ہے لہذا اس کو بھی اسی کے مثل برائی کہا گیا اور اس کی اجازت بھی رکھی گئی تو اس کو نام برائی دیا گیا لیکن جواز اس کا رکھا گیا چونکہ وہ جوابی طور پر ہے۔ اسی سے اپ ان آیاتوں کو سمجھیں و مکر و مکر اللہ کیونکہ وہ جزا کے طور پر ہے۔ اس لیے وہی لفظ اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ فمن عفى واصلح فاجره على الله تو جو معاف کر دیں درگزر کریں چھوڑ دیں نہیں لیں انتقام واصلحا اور اصلاح کریں فاجره على الله تو اس کا اجر صبر کرنے کا maaf karne اللہ پر ہے. یعنی یہاں پر جواز رکھا گیا انتقام کا ترغیب دی گئی معاف کرنے کی معلوم ہوا کہ معاف کرنا افضل ہے انتقام لینا جائز ہے اس کی ترغیب نہیں دی گئی کہا گیا جائز ہے لیکن اس کے بعد کہا گیا کہ لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح کریں تو اس کا اجر اللہ پر ہے تو اجر کا وعدہ اس کے ساتھ کیا گیا اس کے انتقام لینے پر اجر کا وعدہ نہیں کیا گیا وہ جائز ہے لیکن اجر کا وعدہ معاف کرنے پر کیا گیا فمن عفا واصلح فأجره لا يحب الظالمين اللہ تعالیٰ یقیناً ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے یہاں اس تمبیر کی گئی دونوں حصے اس کے کہ تم معاف کرو یہ افضل ہے ثواب ملے گا تم انتقام لو جائز ہے لیکن انتقام لینے میں اگر حد پار کر گئے اور ظلم کرنے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے تو یہ سور شرا کے ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے انتقام کا جواز ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالی فرماتا ہے فمنع تدى علیکم فاعتذوا علیہ بمثل ما اعتدا علیکم اگر کوئی انسان کوئی شخص تمہارے خلاف اعتداء کرتا ہے حد پار کر جاتا ہے سرکشی کرتا ہے ظلم کرتا ہے عدوان کا مرتکب ہوتا ہے فاعتذوا علیہ بمثل ما اعتدا علیکم تم بھی اس کے خلاف اسی طرح سے سرکشی کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا لیکن یہ جوابی ہے اس لیے جواز ہے کہ تم بھی اس پر ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرو جیسا اس نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے و تق اللہ لیکن اللہ سے ڈرو کیونکہ معاملہ بہت نازک ہے انتقام لینے کا معاملہ بڑا نازک ہے ذرا سا زیادتی ہو گئی گناہگار یہ ہو جائے گا تو اس کو اتنا ناب تول کے انتقام لینا برابر یہ بڑا مشکل کام ہے زیادہ اچھا کام یہی کہ آدمی معاف کرتے ہیں تو کہا کہ وہ تق اللہ اللہ سے ڈرو و ان اللہ مطین اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں انتقام کی بات کی ہے وہیں اللہ رب العالمین نے تقوا کی بھی بات کی ہے وہ انتقام جو تقوا کی حدود سے باہر نکل جائے ظلم بن جاتا ہے وہ انتقام جو تقوی کی حدود سے باہر نکل جائے وہ ظلم بن جاتا ہے لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انتقام کے جواز کے ساتھ ساتھ تقوی کی تنبیح کی ہے شیخ ابن عثمین رحم اللہ فرماتے ہیں وجہ ذالک ظاہر الاول قال ما لم یعظل لہو فیہ کہتے ہیں بالکل سا بات ہے کہ جب دو ایک دوسرے کو برا کہیں تو پہلے پر گناہ تو کہتے ہیں کہ بالکل ظاہر بات ہے کیوں الأول قال ما لم يؤذن له فيه. پہلے نے وہ بات کہی جو جس کی اس کو اجازت نہیں تھی بل بلکہ اس نے ایک ایسی بات کہی جس سے اس کو منع کیا گیا تھا حدیث میں کیا ہے کہ یعنی المسلم المسلم وہ یادی. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اب اس نے اپنی زبان سے اس کو تکلیف دی اس کو برا کہا اس کو ظالم کہا یا اس کو فاسق کہا یا اس کو کچھ اور کہہ دیا تو اب اس نے کیا کیا ایسا کام کیا جو اس کو نئی اجازت نہیں تھی بلکہ جس کو منع کیا گیا تھا کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچا اپنی زبان سے یا ہاتھ سے وَثَانِ قَالَ مَا اُدِنَ لَهُ. لیکن دوسرے نے کیا کیا جس کی اجازت تھی کہ اگر تمہارے خلاف کوئی آدمی برائی کرتا ہے تو تم اس کے اتنی برائی کر سکتے ہو تو اس پر گنا نہیں ہے کیوں کیونکہ اللہ نے اس کو اجازت دی ہے لئن رد السب لئن رد السب من قسم المباح اس لیے کہا کہ برائی کا جواب دینا بری بات کا جواب دینا یہ مباح کی تمہارے خلاف سرکشی کرے تم بھی اس کے مقابلے میں ویسی ہی سرکشی کر سکتے ہو جیسے اس نے کی تھی اسور برا کیمبر ایک سو چورانوے ہے تو یہ بات شیخ امین کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہے اس لیے کہ شروعات کرنے والا وہ ہے اس کو اجازت نہیں تھی اس کو اجازت اللہ نے دی ہے اس کو منع کیا تھا اس کی شروعات کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو اجازت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس بارے میں بتایا کہ یہ سد ذریعہ کے طور پر یہ حدیث علماء نے ذکر کی ہے آئیے دیکھتے ہو کیا ہے عبد الله ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان لك رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الكبائر شتم الرجل والديه یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے ma baap ko gaali de ya bura kahe apne ma baap ko aadmi bura kahe شتم کرے یہ بھی گالی یعنی یہ بھی کبیلا گناہ رسول کہا اللہ کے رسول آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا ان کو بھی برا کہ یسب اباہ یسب یسب اما ہوں کہا کہ ہاں بلکہ یہ اس اعتبار سے اس طرح ہے کہ آدمی کسی اور کے باپ کو برا کہیں وہ بھی جواب میں اس کے باپ کو برا کہیں یہ اس کی ماں کو برا کہے تو وہ بھی جواب میں کیا کہے اس کی ماں کو برا کہیں تو شروعات کرنے والا کون ہوا یہ, یہ گناہ گار ہے تو کبیرا گناہ کا مرتکب یہ ہے کیوں اس لیے کہ شروعات اس نے کی ہے تو اس اعتبار سے ایک آدمی گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے جب وہ کسی گناہ کی شروعات کرتا ہے اس حدیث کو امام البخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے امام البخاری نے کتاب العدب میں جیسے کوئی آدمی کسی کہے تیرا باب بیوقوف تو اب جواب میں وہ کہہ دیا تیرا بیوقوف تو اس طرح کی بات اگر کوئی کہے تو یہ کیا ہے یہ سبب بنا خود اپنے باپ کو گالی دینے کا اور خود اپنی ماں کو گالی دینے کا برا کہنے کا تو اس پر گنا ہوگا کیونکہ شروعات کس نے کی اس نے کی لیکن ایک دم ہی گندی بات نے کوئی کہے تو اس کی شریعت میں اجازت اس کے لیے بھی نہیں ہے جواب دینے کے اعتبار سے یہ بھی بات یاد رکھیں یہ حدیث میں آئے کہ ما لم المظلوم یا اس وقت تک ہے جب تک کہ مظلوم حد پار نہ کرے سرکشی نہ کرے نہ کرے یعنی جتنی اجازت تھی اس سے زیادہ بول جائے مثلا کوئی کہے کسی کو بیوقوف ہو تم وہ کہوقوف بھی ہے اور کافر ہے نوز باللہ یا فاسق ہے یا بدعتی ہے یا اس طرح کی کوئی بات کہے تو اس نے تو ایک بات کہی تھی اس نے اس سے بڑھ کے اس کو دوسری بات کہی اور یہ کیا ہوا زیادتی ہو گئی اس نے بیوقوف کہا تو سامنے والے نے اس کو بیوقوف اور بدعتی کہہ دیا اب یہ کیا ہو گئی زیادتی ہو گئی ایک کے بدلے دو باتیں ہو گئی اور اس سے بری بات ہو گئی بیداتی ہونا اور بھی برا ہے بیوقوف ہونا کمزوری ہے تو اب یہ کیا ہو گیا زیادہ ہو گیا شیخیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فعدا قالر اگر کوئی آدمی مثلا کہا کہ تم نکم میں ہو مسلم کہ نکمے ہو تو اب کیا ہو گیا اس نے زیادہ کہا اگر وہ زیادہ کہتا ہے تو اب اس کا جو معاف تھا اس کے لیے گنا جواب دینے کا اب وہ گناہ اس پر بھی آئے گا کہتے ہیں فادا فعلا <تصفيق> اس نے جو کہا تھا اس کو پہلے والے کو اپنا گنا تو ملے گا لیکن جواب دینے والے کو بھی گنا ملے گا کیوں؟ اس لیے اس نے حد پار کر دی. اگر جتنا کہا تھا اتنا ہی کہتا تو اس پر گنا نہیں تھا گنا اس پر تھا جس نے شروع کیا لیکن اب چونکہ اس نے زیادتی کر دی تو زیادتی کا گنا بھی ہوگا اور جتنا اس نے جواب میں کہا تھا اس کا بھی گنا کہتے ہیں فَإِن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی حد پار کر جائے برائی کے جواب میں تو جتنا اس نے کہا تھا اتنا کہا اور زائد کہا تو اب اس کو گنا کس کا ہوگا صرف زیادہ کہنے کا یا جس کا جواز پہلے تھا اس کا بھی گنا ہوگا شیخیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دونوں کا گنا ہوگا دونوں کا مطلب اس کے جواب میں جو بولا تھا اس کا بھی گنا ہوگا اور زیادہ بولا اس کا بھی گنا ہوگا تو دونوں چیزیں کیونکہ وہ معاف انگ تھا پہلے اس کی معافی تھی کہ جواب میں کہا اس لیے معاف لیکن اب جواب میں کہا اس لیے معاف نہیں تو نے زیادہ کہا اس لیے تیرے کا بھی گنا ہوگا اور جواب کا بھی گنا ہوگا تو دونوں گناہ اس پر ہوتے ہیں فصل میں شیخیمی نے بات کہی ہے اس لیے کہ حدیث کے الفاظ وہی بتاتے ہیں کہ دو ایک دوسرے کو برا کہنے والے اس کا گنا شروعات کرنے والے پر ہے یعنی جواب کا گنا شروعات کرنے والے پر ہے جب تک کہ یہ حد پار نہ کر جائے یعنی حد پار کر گیا تو اب اس کا گناہ اس پر نہیں واپس اس پر آ گیا جو کچھ اس نے جواب میں کہا اس کا بھی گنا اس کو ہوگا اور زیادتی کا تو ہے ہی ہے کیونکہ زیادتی کا شروعات اس کی طرف سے ہوئی ہے تو یہ حدیث بہت سخت ہے اس تعلق سے کہ ایک آدمی جواب میں کہے تو بہت احتیاط کے ساتھ بات کرے آدمی بعض اوقات بہت زیادہ کہہ جاتا ہے کسی سے ناراض ہو گئے ایک بات ایک نے کہی وہ پچاس باتیں کہہ دیتا ہے تو یہ بہت احتیاط انسان کو کرنا چاہیے کہتے ہیں کہ شیخ امن رحمۃ اللہ علیہ فرمات اسی حدیث کی شرح میں وہ یوتفا دن الحدیفی فوا اس حدیث میں سے کئی باتیں فائدے کی ہمیں ملتی ہیں کئی فوائد اس میں ہم کو حاصل ہوتے ہیں علمی فوائد انه لا يمبغي السب بين المسلمين پہلی بات تو یہ کہ یہ مناسب نہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کو गाली देने वाले एक दूसरे की इज्जत उछालने वाले हों बुरा कहने वाले हों وان من سب وان من سبك فبج له انه قال انك قادر على ان على الرد ولكن تركته لِلَّهُ یعنی شیخمین یہاں پر ایک اہم نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ حدیث میں جیسے آیا ہے روزے دار کے لیے آگے اس کو ذکر کریں گے کہتے ہیں کہ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بالکل خاموش بھی مت بیٹھو بلکہ تم کہو میں جواب دے سکتا تھا لیکن نہیں دے رہا ہوں کیونکہ میرا تم کو جواب دینا مناسب نہیں ہے تم بد اخلاقی کی بات کر رہے ہو میں ایسا کام نہیں کر سکتا شیخ ابن وفی... ابن وفیمین کہہ رہے ہیں کہ ایسا आदमी کو کرنا चाहिए ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صائم اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے بارے میں کیا کہا کہتے ہیں ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم ان سابه احد او شتمه فليقل اني صائم کہا کہ اگر کوئی روزہ ہے اور کوئی آدمی اس کو برا کہتا ہے تو یہ ایک دم خاموش بیٹھے حدیث میں ہے نہیں آپ نے کیا کہا کہ جو روزہ دار ہے اس کو کہنا چاہیے میں روزہ دار ہوں یعنی کہتے ہیں کہ لا یا چپ نہ رہے دم چپ نہ رہے چپی نہ سادھ لے کہ وہ آدمی جو برا کہہ رہا ہے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ کمزور ہے بزدل ہے اس لیے جواب نہیں دے رہا بلکہ کہتے ہیں کہ لاکن یہ تک لم و یوبیہ سب بر رد دی حت یجم کہ کہتے ہیں کہ وہ بات کریں اور اس کے بات کرنے کا یا جواب نہ دینے کا سبب بیان کرے اور دو نیکیوں کو جمع کریں دو بھلائیوں کو جمع کرے اس کی برائی کے جواب میں برائی بھی نہ کریں اس کی برائی کی جواب میں گالی کے جواب میں گالی نہ دیں اور بتائے بھی کہ میں کیوں جواب نہیں دے رہا ہوں دے سکتا تھا لیکن نہیں دے رہا ہوں. وہ کہ میں جواب دے سکتا تھا لیکن میں روزہ دار ہوں اور روزے میں بری بات کرنا منع ہے لہذا میں تمہارا جواب نہیں دے رہا ہوں تو میرے پاس قدرت تھی لیکن میں اللہ کے خوف کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں تو اس طرح سے اس کے سامنے اظہار کریں کہتے ودرت اعلی ربی وہ بین ترکل وہ بتائیں کہ وہ قادر تھا جواب دینے میں لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے میں جواب نہیں دے رہا ہوں تو یہ دو چیزیں جمع کریں کہ قوت اور حزم اور اسی طرح سے جواب دینے کی قدرت اور اللہ کا خوف ان دونوں کو جمع کرے تاکہ سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ عاجز اور کمزور ہے کہ کل کو پھر وہ کوشش کرے کل کو پھر وہ آپ کے ساتھ ویسا کرے کیونکہ بعض اوقات ایک بار آدمی خاموش ہو جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ کمزور ہے یہ کہ کہے کہ بھائی دیکھو میں روزے سے ہوں یا دیکھو مجھے اللہ کا خوف اس لیے جواب نہیں دے رہا ورنہ جواب دے سکتا ہوں میں لیکن مناسب نہیں ہے اس لیے کہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے اس لیے کہ ہم لوگ رمضان کا مہینہ ہے اس لیے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے مناسب نہیں ہے تو یہ جو چیز ہے آدمی اس طرح سے جب کہے تو سامنے والا سوچے گا کہ ٹھیک ہے جواب دے سکتا تھا ڈر کے خاموش نہیں ہوا یہ, یہ اللہ کے خوف سے خاموش ہے میرے خوف سے نہیں تو اس طرح سے انسان کی قوت کا اظہار بھی ہو اور تقوا کا اہتمام بھی ہو فتو دل جلال اکرم جلد نمبر 6 سفر نمبر تین سو چورانوے یہ بلوغ المرام کی شرح ہے جو شیخ ابن نے ان کے خطابات سے مستفاد ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خریص اس میں رہ گئی لیکن ہم لوگ انشاءاللہ اسی کو کافی سمجھتے ہیں کہ خلاص کلام یہ آج جو ہم نے بات سیکھی ہوئی ہے کہ ایک آدمی جب کسی کو برا کہتا ہے اور دوسرا اس کا جواب دیتا ہے تو یہ جائز ہے اور اس کا گنا شروعات کرنے والے پر ہوتا ہے لیکن اگر یہ حد پار کر جاتا ہے تو پھر اس کو اپنے حد پار کرنے کا اور اسی طرح سے پہلے جواب دینے کا یعنی اس کا جواب دینے کا بھی گنا ہوتا ہے مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو برائیوں سے محفوظ رکھے وہ کسی کو نہ گالی شروعات میں دے نہ جوابی طور پر دے کیوں اس لیے کہ ترغیب ہم کو اسی بات کی دی گئی ہے کہ ہم جوابی طور پر بھی برا نہ کہیں اسی پر اجر کا وعدہ ہے وہ منافع و اسلحہ اجر و اللہ کہ جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر کس پر ہے اس کا اجر اللہ پر ہے اللہ اس کو ثواب دے گا اللہ کی معیت اس کو نصیب ہوگی ان اللہ مع صابرین اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یا انما صابر حساب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے اجر کا وعدہ صبر پر ہے انتقام پر نہیں لیکن انتقام انسان کی فطرت کا تقاضا ہے لہذا اللہ رب العالمین نے اس کو جائز رکھا ہے لیکن اس میں حدود بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انتقام تقوی کی حدود سے متجاوز نہ ہو جائے تقوا کی حدود پار نہ کر جائے اور نہ پھر اللہ کے ہاں اس کی بھی پکڑ ہوگی بعض اوقات غلطی کرنے والے سے بڑی غلطی انتقام لینے والا کرتا ہے وہ بڑا ظالم ہو جاتا ہے اس کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے بعض اوقات اور اس کو پکڑ لیتا ہے کیونکہ وہ بہت بڑا ظلم کر دیتا ہے لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ معاف کرنے والا ہو ظالم نہ ہو انتقام لینا جائز ہے کبھی کبھی اللہ کے نیک بندے بھی انتقام لیتے ہیں بعض صحابہ کے اوپر توہمت جب لگائی گئی تو انہوں نے بدوا کر دی اور پھر ان کا برا حال ہوا جنہوں نے ان کے ساتھ برائی کی تھی اب آدمی سوچے گا بھی معاف کرنا چاہیے تھا نہیں ہے اس میں اور بعض اوقات انسان ایسا کرتا بھی ہے نیک لوگ بھی بعض اوقات بدوا دیتے ہیں مجرد جذبات میں آکے نہیں بلکہ اپنی سچائی کی ادا کسی انسان کی کریڈبلٹیز پر ڈپینڈ کرتی ہو اور کوئی توہمت لگا دے اس کے اوپر تو ایسے وقت میں بعض اوقات انسان جب بدوا دیتا ہے تو اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اپنی حو نفس کے لیے بلکہ بعض اوقات اس لیے ہوتا ہے کہ اب سارا دین کا معاملہ بگڑ جائے گا کسی عالم پر کسی نے تہمت لگا دی اس نے بدوا دے دی, دی بدوا اب کہہ کہ کے بدوا نے لیکن اس کے غلط ثابت ہونے تہمت کی وجہ سے کتنا مسئلہ بڑھ جاتا ہے دین کا معاملہ بگڑ جاتا ہے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو اس نے ایسا کیا بد دعا دے دی تاکہ لوگوں کو معلوم غلط کون ہے صحابہ کی زندگی میں بھی ایسا ہوا اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ جنہوں نے تہمت لگائی تھی ان کا بعد میں حال کیا ہوا تو یہ بعض اوقات یعنی صالحین اس طرح سے کرتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے اور وہ لوگ مسلحت کی بنیاد پر ایسا کرتے ہیں ہم لوگ بعض اوقات بدوا کسی کے لیے کرتے ہیں تو حدے پار کر جاتے ہیں آخرت تک کی بدوا دے دیتے ہیں اس کے لیے اللہ جنت میں نہیں ڈالے اس کو دنیا تک کی آدمی بول دے تو ٹھیک لیکن آخرت کے اعتبار سے کیوں آخرت میں تو کسی کا لینا دینا کچھ ہے نہیں معاف کر دے آخرت کے اعتبار سے انسان بلکہ دنیا بھی معاف کر دے تو زیادہ اچھا ہے اسی لیے قرآن خیال سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی انسان کا کسی کو معاف کر دینا یہ اجر کا مستحق انسان کو بناتا ہے تو Uh, اس سے پہلے جو حدیث تھی اس میں ہم نے دیکھا بخل کی برائی کیا ہے اور بد اخلاقی ایک ایب ہے انسان کی اصل uh, زینت اس کا اخلاق ہے اچھا لباس اچھی صورت اور سب کچھ اچھا ٹھیک ہے لیکن اس سے اچھا انسان کی سیرت ہے اس کا اخلاق ہے انسان کی شخصیت اچھی ہونی چاہیے چاہے اس کے کی لباس کیسا ہی کیوں نہ ہو پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہے لیکن اس کی سیرت اچھی ہے صورت میں بھی حبشی ہے لیکن اس کی سیرت اچھی ہے تو انسان کی نمائندگی اس کی سیرت کرتی ہے آپ کسی کو یاد کرتے ہیں تو اس کے اخلاق آپ کو یاد آتے ہیں اس کی صورت اتنی نہیں اگر بدصورت آدمی بھی ہو با اخلاق اگر آدمی ہو تو وہ بھی خوبصورت لگنے لگتا ہے اس لیے کہ اس کی تصویر آپ کے دل پر الگ ہے اس کی شخصیت کی تصویر آپ کے پاس ہے اس کی صورت نہیں اور ایک آدمی بہت اچھے رنگ کا ہے گوری چمڑی کا ہے اور بال وال بھی اچھے بناتا ہے سب کچھ ہے اور کپڑے اپڑے اچھے پہنتا ہے اور ٹھیک ٹھاک ایک دم ہر چیز ایک دم صحیح اخلاق برے ہیں ایسا آدمی سامنے دکھائی دے تو بھی نفس کراحت کرتا ہے آدمی کا دل اس سے اعراض کرتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہے تو انسان کی اصل زینت اس کا اخلاق ہے اگر اخلاق نہیں ہیں تو ساری زینت اور بھی زیادہ اس میں اے پیدا کرتی ہے ایک بد اخلاق انسان اگر ساری زینت کے سامنے لوگوں کے سامنے آئے تو لوگ اس کو اور زیادہ ناپسند کرتے ہیں کیونکہ دل میں کراہ تر نفرت اس کے لیے ہوتی ہے لیکن ایک اچھا انسان اچھے اخلاق والا انسان پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی ہو تب بھی وہ انسان اچھا لگتا ہے کیوں اس کی شخصیت اچھی ہے تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے اخلاق کی درستگی کی توفیقدہ فرمائے اور برے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اکو الحد و اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو ذرا اخراطہ فرمائے اور جو اخلاق حمیدہ اور مکارم اخلاق ہیں وہ تمام اخلاق اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے اللہ ربرامن ان تمام کلمات کو شیخ کے درجات کی بندی کا ذریعہ سبب بنائے آپ لوگوں سے گزارش یہی کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل کا یا ہمارے اس پروگرام کا زیادہ زیادہ اعلان کریں لوگوں میں پھیلائیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر صم کے دس کا خیال ہی خیر کی طرف برانے والا اس کے کرنے والے کے طریقے سے اسے عدر ملتا ہے تو اجر کمانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں سے ہماری یہ درخواست ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ زیادہ عام کریں خود سنیں دوسروں دوسروں کو سنائیں اور لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ اور سبب بنیں اللہ حر... یہ بھی دعوت کا ایک ذریعہ ہے اور یہ بھی بہت اچھا پرفارم فارم ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت صرف بات کرنے کا نام ہے ممبر پر چلنے کا نام ہے درس دینے کا نام ہے ایک دعوت یہ بھی ہے کہ آپ اچھی بات کو لوگوں تک پھیلانے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں جو معتمد لوگ ہیں ان کی بات لوگوں تک پھیلانے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں یہ بھی ایک ذریعہ اور یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہے تو اللہ ہمیں اپنے دین کا کام لے اخلاص کے ساتھ اور جو کچھ ہم سنتے اللہ تعالیٰ ان سب پر ہمیں عمل کرنے کے توفیق جامع اللہ خیر وہ ان شاء انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اللہ تعال سب کی حفاظ فرمائے براک اللہ السلام علیکم و اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ وبرکاتہ سنابا